محمد الصلی الصلین کل کا مضمون یہ تھا تسلسل صحبت کا تسلسل مجاہدہ کا اور تسلسل پرہیز کا اس کے بغیر کوئی آدمی نہیں بنا ہے اور عزیث نفس کیا ہے جی عزیث نفس کیسے کہتے آشما اس کو جیسی نفس کہتے ہیں پھر ساگر ساتھ نہیں مانتا ہے اپنے شاگرد کے بارے میں عثمان جیسے نفس کیسے کہتے ہیں اور بسا کیسے کہتے ہیں بسے کا اثر حال بھی ہوتا ہے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا بسا جو ہے وہ کی طرف سے آ جاتا ہے خیال آ جاتا ہے لیکن خیال کی طرف اور عمل اس کی طرف میں اس بات کو کل میں لے تو پھر وہ تباہ کر کرتی کل کو پھر وہ جیسے نفس کر جاتی بس اسے پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے اور جس سے نقش کرتی نہیں ہے لیکن نفس کا جو یہ آگے کا کرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ سے پڑھنے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نزدیک سے بات کو روکنا ہوتا ہے ماشاء اللہ جسے نقش بننے سے روکنا ہوتا ہے رادہ بننے پر کیا مثال دی تھی کہ جی؟ برادہ بن جائے نفس میں پھر کیا ہوتا ہے کیا مثال دی تھی اردا صاحب صاحب کیا مثال <سؤال> دی تھی مثال صاحب کیا مثال تھی یہ جس وقت رادا بن جاتا ہے تو راضا بننے کے بعد ایسے حالات ہو جاتے ہیں جیسے کہ رسی سے نکلا ہوا اونٹ اور گائے بیل اس پکڑنا موڑنا رسی میں لانا پھر بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو لطیفوں بھی سنایا وہی الطاف صاحب کو بھی یاد نہیں رہا ہے جی. تو ہماری کیا بات یاد رہی کہ ایک بری آدمی نے کہا کہ ہمیں اپنے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے دو باتیں خاص ملی ہیں دو باتوں کا خاص فیض ہوا ہے ہم نے کہا جی کون کون سی ہم نے کہا ایک حفظہ حفظے کی قوت ملی ہے دوسری بات دوسری میں بھول گئی تو کیا حفظے کی قوت ثابت ہو گئی تھی کہ دو باتیں ملی تھی وہ دوسری یاد ہی نہیں رہی تیری حفظے کی قوت ملی رہی تو کل گائے کی کتنی وہ خوشگوار بات سنائی تھی اس کو یاد اتنی تم کسی وقت ہماری رسی سے نکلی ہوئی گائے کی پیچھے کو بڑھائے نا تو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں نا دوڑتا تو میں پیچھے پرانی تو پھر نفس کی مثال ایسی ہوتی ہے جسے رسی سے دکھلا ہوا اونٹ اور بیل گائے کو پہ لانے کے لیے پھر تو بہت مشکل تھا ہماری گایوں کو منہ خور وال والی بیماری ہوگی منہ خور گی سوئی کی بیماری ہو گئی ڈاکٹر لایا گیا اس نے کہا اب ان کو وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے تو اس سے پہلے ویکسینیشن اگر کی جائے تو نہیں ہوتا ہے بابو جی سے دعائی ہے مہنگی بھی نہیں اتنی اس کو کر لے تو نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا اب تو ہو گئی اب کیا کریں گے تو ٹھیک ہے آپ جو نصیب ہمیں کر رہے ہیں ماننی چاہیے کہ میرے کو اس کا بغیر گزر گیا آپ تو اس کو بیماری لگ گئی اب کیا کریں تو اس نے کہا کہ اب اس کو پہلے تو مثلا پچاس سو روپے کا انجیکشن تھا آپ کوئی پانچ سو ہزار روپے کا سیرم لانا پڑے گا اور اس کی ٹرانسفیژن کریں گے ڈرپ لگاتے ہیں جانوروں کی جس کو ڈرپ لگائیں گے وہ سیرم جو ہے تو اس کے اس کے خون میں رہے گا سات دن سات دن کے بعد پھر اس کا اپنا سم جو ہے وہ جو وہ ہوا ہے اس کا اپنا قوت مداخلت والا نظام وہ جو اسے کام کرنے شروع کر سات دن میں اپنی مدافعت پیدا کر لے گا تو سو روپے کی بات جو ہے تو ہزار روپے تک پہنچ گئی جب اسے اندر فرائط کر لی بس وہ جب عزیز نفس بنتا ہے آج سے نف سے باہر جب بات فلائڈ کر لیتی ہے تو اب آدمی کا ہرمل کنٹرول جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں گیا بدن کا جو ہارمول کنٹرول ہے وہ شیطان کے قبضے میں آ اور نکلا ہوا ہارمول جو خون میں دوڑتا ہے تو شیطان ہے شیتان ججریس ہو دم ہوتا ہے کہ اب شیطان بگوں میں ایسے دوڑ گئے شیتان انسان کے بدن کے اندر ایسے جاری ہو جاتا ہے جیسے کہ رنگوں کے اندر خوب جیسے رگوں خون دوڑتا ہے تو خون دوڑتا ہے ایسے شیطان انسان کے خون میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اب تو اس کا کنٹرول شیطان کے قبضے میں آ گیا آپ یہ جان نہیں چڑھا سکتا تو لہذا پھر جائے گی نہیں اس میں واپس آنا پڑے گا خیال کو کیسے کنٹرول کیا جائے خیال کو کیسے قابو میں لایا جائے تو جب بس پسان داخل ہو گیا اول تو بس پسان ہے ہمیں دھیان ہی نہیں ہے چونکہ ہم نے اپنے آپ کو تو نفس و شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے اصلاح کی نیت ہی نہیں ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کی نیت ہی نہیں ہے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں میں میںالیورن سے سوال کیا کہتے ہیں مجھے نہیں آتا اب کہنے لگوں کا کیا کہ میں نے جو رات کو پڑھا نا وہ اگر پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا وہ نہیں پڑا بجاتا ہی نہیں وہ کہتا اچھا اس کو اس کو ڈیفائن کر لو تو وہ کہتے ہیں اس کی کتنی قسمیں وہ اگر اس کی آٹھ قسمیں ہیں تو تین بتا دیتا دیتے اللہ کے بتائیے آپ سے پوچھ رہے تو آپ ہتھیار ڈال رہے تھے بجاتے ہی نہیں بوس میں تو آپ کا ایک سوال سے پر ہو گیا تو اصلاح کی نیت ہی نہیں کی ہوئی ہے شیطان نفس کے آ کے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں है? اور جدھر لے جائے نفس شیطان ادھر جانا ہے ہم ہمیں تو اس آدمی اسلحی اور ہر ایک بات کو عملی سوچتا ہے پریکٹیکل سوچ رکھنی ہوتی ہے صاحب کے ملازم تھا ذاکیروں کا یہ میں کیا میں گھر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ شکر تو چلا تھا لیکن ہاتھوں شیرون نے مرین لکھے تا تھا ہو ما یو خط جواب لکھے کہاں تو اس نے خط مجھے دکھایا پشت کیسی شاعری ہے کیا ہوتی ہے تو اس کے نام پر کسی لڑکی خرد اس کی, مالے مالے مالے کی تو اس خردست لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو آپ کی آنکھوں کے جو تیر لگے تھے وہ اس زخم لگا تھا اس کو میں نے چھپایا رکھا وہ اتنا تیز ہوا کہ اس کو وہ چھپایا نہیں جاتا ہے تو یہ اس نے بڑی نظم تھی تو اس نے یہ ہے تو وہ نظم اس نے کہا یہ مجھے خط ہے تو وہ ایسے ہی شہروں میں اس کا جواب لکھے گا تو سمانے میں بھی زمانے میں یہاں آپ کو گیارہ باتیں پڑھ رہا تھا تو کاغذ قلم لے کر آیا جی اور ہم دونوں اب ہاتھ لکھ رہے ہیں شہروں میں اب جواب لکھ رہے ہیں جی. لکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو لگے ہوئے آرام سے زبانہ صاحب ہمارے آئے وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی. کہ دوا پر کردار کیا کر رہے ہیں شرے تھے نوکری کہا تم بتاؤ تمہاری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے نہیں نے کہا تم جو ہے تو اپنی زندگی اپنا وقت اور کسی دوسرے کی زندگی وقت جو تباہ کرنا چاہتے ہو تمہاری ایسی خراب ہوئی اب میں تو بولنے کی نہیں یا اللہ مجھے رو لگی تو میں کیا کروں تو شکر شکر ہوا کیا آدمی ہمیشہ کے لیے زندگی کے بارے میں سوچ امنی رکھتا ہے نقصان اٹھاتے ہیں وہ تھوریٹیکل سوچ والے ہوتے ہیں کاروبار میں دکانداری میں ملازمت میں تعلقات میں ہر جگہ پر تھوڑیٹکل سوچ و لازمی اپنی سوچ و لازمی جو ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اس دن پنجاب کے ایک بحث ہے سلسلے میں ہمارے ایک میجر صاحب نے ٹیلی فون کیا سر نے ٹیلی فون کیا انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں ایسا بڑی سی کوئی میرا کام ہو رہا ہے میرا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے لیکن کیا کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بتیس سال عمر بانج لڑی ڈاکٹر اور فلانی جگہ کی سٹیزن شپ اور اتنی مالدار اس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے تو میں نے کہا جو اخبار میں ہوتا ہے کہ تم نے کہا میرے کہ اللہ خیر کرے تو ایسے میرے بزاغ مجھ سے کہا میں کہا یا اللہ تیری قسمت کرے یا اللہ تیرے پیر صاحب کی قسمت کرے تھوڑا سا دیکھا اخبار وا آدھی پھنسا ہے تو اس سے کہا تو زیورات لے کر آؤ زیورات جس پہنچا دیے مزدار تھا وہ ایسے پیسے کیش لے آؤ جی کب ہمیں جانا آنا مذاکرات گاڑی واڑی کو کرنا پڑتے خرچے ہوتے ہمارے وہ بھی اس دے دیے جی جب سب کچھ کر کھلا لیا اس نے کہا کہ اس نے آپ کو ریجیکٹ کر لیا اس نہ سر دوسرے دن تو وہ اخبار ہے پھر وہ اشتہار آیا ہوا تھا تو میں بڑا پریشان ہوں میں بڑا خفا ہوں کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے تو میں نے کہا پھر کبھی نہ کبھی اشتہار روز دیا کرتے ہیں یہ جو آپ طرح سادہ لوگوں کے ذہن میں تصور ہوتا ہے نا کہ یہ وہ تصور ان اخبار میں دیے وہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ اس طرح پھنستے ہیں اب پھر جو ہے تو اس نے کہا کہ سر وہ تو میرا شناختی کارڈ بھی لے لیا تھا شناختی کارڈ بھی لے لے بس اب تو اس کی گرد میں پکڑی ان کے ہاتھ میں خیر پہ گاجی بسوں دعا کی برکت سے شناختی کارڈ مل گیا ہے اور جو سونے کی جو براد دی وہ مل گئے ہیں اور جو پیسے تھے وہ البتہ نہیں میرے کرنے پیسے خیرات ہو گئے پیسے خیرات ہو گئے آپ سے نہ کریں ہمیں لذیفے سنانے کا کوئی خاص مشغلہ نہیں ہے جی کہ آپ کو جی نتیجے میں ہمارے ایک پیغام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی پیغام یہ ہے کہ آدمی کو نفس و شیطان کے مقابلے کے قبر باندھنی ہوتی ہے اور خیالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور جو وسپت ہے اس کو نفس بننے نہیں دینا ہوتا ہے اور سادہ لو بن کر شیطان اور شیتان ترسیب بڑے لوگوں کا شکار نہیں ہونا ہے ہوتا جی؟ آج سفیر صاحب آیا ہے نا کہ ایک, ایک لڑکے کو میڈیکل کا طالب علم تھا جوید علم اس کو باقاعدہ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے خط لکھتے تھے اس کے ساتھ ہی یہ خط لکھتے تھے اس کو جی؟ سفیر صاحب ایسی بات ہے نا خط یہ لکھتے تھے اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہاں تک انہوں نے لڑکے کو پاگل کر کے چھوڑا آٹھ بارہ سال کے میڈیکل کالج میں ہو گئے چار سال پہلے میں چار سال میں پہلے چار سال پاس کیے اور آٹھ سال میں آخری سال نہیں پاس کر سکتا اور اس کے والد صاحب کو اس غم میں کینسر ہو گیا ہم آپ بتائیں رہے ہیں تو لڑکا فرش ہے جیسے جو ٹھیک ہے اس سے جان میں سوال کرتے ہیں نا کہ کی آئی کی ڈیز کو کلاسیفائی کرو آنکھ کی بیماریوں کا بتاؤ کتنی قسم کی ہوتی ہیں تو کہتا ہے کوئی بیماریاں تو سر سرمت لگانے سے ہو جاتی ہیں تو سرمند لگانے اور آنکھ کو جو بار دیکھتا ہے اس کے اندر بڑا پریشان ہو جاتا ہے بس وہ اپنی شاعری شروع کر دیتا ہے اس کے بعد صاحب صبح سویرے میرے پاس بیٹھے ہوتا ہے کر میں ایک خط دیکھتا ہوں متعلقہ پروفیسر کے نام پر جو ہے کہ آپ کے پاس آٹھ سال اس کے ہو گئے ہیں آپ اس کو پاس کرنا ہے تو خط بارا وہ خط مارا چلا جاتا ہے وہ پروفیسر صاحب ہمارے خط صاحب اگر سب کی کر لیتے آئے ہیں ماشاء ماشاءاللہ آپ سے کریں پوری مدد کریں گے لیکن آخر اب اس بھی آگے قوم کو ایک ڈاکٹر دینا ہے پاگل آزم کو ڈاکٹر کی ریویو دے کر قوم کے تباہی کا سامان تو نہیں کرنا آپ باپ بات آتے ہیں ٹھیک ہے میں سوچنا چاہیے تارے نسیم صاحب لیکن آخر میں ڈرائیونگ گراؤنڈ پر میں جو ہے تو ایک آندے آدمی کو ڈرائیونگ لائسنس دے دوں وہ کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ صرف سلسلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے جو لائسنس دیا ہوئے وہ تو کوئی نہ تو وجود میں وہ جا جاتی ہے شروع کر دے تو آدمی تو گئے مارے گئے حضرت سازی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی اپنے مردہ بیٹے کو لے کر آیا کہ اگر صاحب اس کو زندہ کروں سب نے کہا بھائی میں کوئی مردہ زندہ کرنے والے کو بھی اللہ تر امرجہ فرماتے سب زندہ ہوتا ہے تو جب جانے لگا تو کہہ رہا تھا زندہ یہ کر سکتے ہیں ہمارا کام نہیں کرتے ہیں بات ہے نا کہ بار آپ بتائیے الحمد على رسول محمد یا والوالین یا آخر الآخرین یا ذو قوت المتین یا رحمن المساكين یا رحمن الرحیم یا حی قیوم یا جل جلال و الاکرام ما اله الا هو احد لا اله الا الله الرحمن الرحیم اقلا من الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم كل المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات اخرج منهم من محمد صلی اللہ <سؤال> علیہ محمد یا عمد کے ہار پر محمد کی پریشانی کو دور ہوا مشرا محمد کی بچوں کی جوانوں کی کی کے باروں کی فالصما یا اللہ تم فضل کرسلم پریشان پریشانی یا <تصرف> اللہ جو شادی مارو گھر میں, میں زبانی ہر جگہ برکت فرما کا